والحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيد الانبياء والمرسلين قال الله تعالى وتبارك في القران المجيد الفرقان الحميد بسم الله الرحمن الرحيم قل ان كنتم تحبون الله فاتبعوني يحبكم الله صدق الله مولانا العظيم تمام حمد و ثناع تعریف و توصیف اللہ جللہ مجدور الکریم کی ذات پاک کے لیے جو خالق کائنات بھی ہے اور مالک شش جہاد بھی اللہ جلّہ عالا کی حمد و ثناء کے بعد حضور نبی اکرم شفیع امم رسول محتشم نبی مکرم اللہ کے پیارے امت کے سہارے تب کے محبوب چدو اللہ کے پیارے امت کے سہارے رب کے محبوب رقاب امم فخر ارب و اجم والی کون مکان لا لامکان سید انسو جان سرور لالا رخ نیر راباں سر نشین محبشاں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 ماحول ہم نے سجایا ہے اس خوشی میں کہ ہمارے آقا جلوہ گر ہوئے ہم کمزور ہیں ہم وسائل نہیں رکھتے جو کچھ ہو سکا ہم نے اپنی کوشش سے کیا میرے ساتھی میرے پیر بھائی میرے چگر کے یہ ٹکڑے <تصفح> پھلا پھولا رہے یارب چمن میری امیدوں کا جگر کا خون دے دے کر یہ بوٹے میں نے پالے <تصفح> <تصفح> شب و روز سے محنت ہو رہی ہے میرے بابے میرے لالے میرے صوفی میری میری بچیاں بیٹیاں بہنیں شب و روز سے محنت ہو رہی ہے. ہم جو کر سکتے تھے ہم نے کیا ہمیں خوشی ہے حضور جلوہ گر ہم تو اتنا ہی کر سکتے تھے تو جب رب نے محبوب بھیجا خدا نے کیا کچھ کیا ہوگا اور آج کتنے انوار اتر رہے ہوں گے یہ دلوں کی زمینیں اس وقت جو سراب ہو رہی ہیں نور کا ساگر بہ رہا ہے انوار اتر رہے قسمت ہوگا جس کو آج کچھ نہ ملے آج تو باڑہ بٹ رہا ہے قبولیت کی گھڑیاں ہیں اپنے رم سے جو مانگنا ہے مانگ لو خاتمہ بال ایمان مانگ لو رسول کریم کے در کی حاضری مانگ لو مو چھوٹا ہے بات بڑی مانگو حضور کا دیدار مانگ لو اے اللہ ہم تیرے رسول کا دیدار مانگتے ہیں مجمون تو آج محبت کا چھیڑنا تھا ایک وقت بڑی تیزی سے گزر گیا دوسرا اب نہیں ہے کہ کسی عنوان سے میں کچھ بات کروں زمین جل رہی ہے آسمان جل رہا ہے محبت میں سارا جہاں جل رہا یہ لمحے مقدر والوں کو ملتے بالک تو مالک ہمارے مالک دلوں کو جانتا ہم تیرے رسول کے پیار میں بیٹھے, بیٹھے ہوئے سے پی رہا ہو یہ سما بدل نہ جائے وہ ساری رات گزر گئی حضور کی محبت میں ہم بیٹھے ہیں بس خلاصہ دو لفظ یہی ہے اپنے رسول کی زندگی کو شب و روز کو اپنا لو بس حضور کی سیرت حضور علیہ السلاۃ والسلام کی کا طریقہ اپنے اوپر نافذ کر لو یہ وقت کی بھی یہی آواز ہے قرآن کی بھی یہی آواز ولادت کی یہ گھڑیاں بھی یہی کہہ رہی ہیں ایک قدم بھی نہ اٹھاؤ پیارے رسول کی مخالفت میں حضور کا طریقہ ستھرا طریقہ ہے کتنا متحر طریقہ تم کہیں اور سمت نظر اٹھا کر نہ دیکھو تمہاری منزل واشنگٹن نہیں مدینہ ہے اللہ حضرت فرماتے ہیں کون نظروں پہ چڑے دیکھ کے تلوہ تیرا حضرت عبداللہ ابن زید کو جب ان کے بیٹے نے آ کے بتایا جب حضور کا انتقال ہو گیا حضور قانی نے لکھا ہے امام حضور نے کہا کہ ابا جی حضور کا انتقال ہو گیا تو حضرت عبداللہ ابن زید نے ہاتھ اٹھا لیے کہا اللہم بصری حتی لا حبیبی محمد احدا اللہ مجھے اندھا کر دے آنکھوں کے چراغ بج جائیں یہ دیے میں نے کیا کرنے ہیں اگر تیرے محبوب کو نہیں دیکھنا اور ایک شاعر کہتا یا لیتنی کن تو تر کاش میں مولوی نہ ہوتا کاش میں پیر نہ ہوتا مدینے کی گلی کی خاک ہوتا آپ گزرتے میں قدموں کو چوم لیتا کیسی کیسی ہوئے ہیں ایک بوڑھا کہہ رہے اپنے بڑھاپے کو اپنے ذوف کو کہتا ہے اے ضوف مدد کر در احمد پہ گرا دے اے ضوف مدد در احمد پہ گرا دے, پہ گرا دے جب مواجہ شریف کے سامنے سے گزرنا ہوتا ہے اس جی چاہتا یہاں مر جاتا یہاں سے جنازہ اٹھتے تو کہتا ہے اے ضوف میرے بڑھا پہ میری کمزوری میں تو کڑتا تھا کمزور ہوں لیکن اب تو میرے اوپر کرم کر ایوف مدد کر در احمد پہ گرا دے دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا دربان کہیں اٹھ کہوں اٹھا نہیں جاتا یہاں سے کون اٹھے گا اس چوکھٹ سے کون اٹھے گا آج کی رات دعا کرو حضور ہم پہ راضی ہو جائیں اپنے آتا کو دکھڑا کو کابل سے کندھار تک کلا جگی اپنے آک لگو سے تقریر <تصفح> تک سے بغداد تک کشمیر کی گلیوں سے القد کے بازاروں تک شبرغان سے کسوا تک آکا ہم کٹ رہے چھوڑ کے آپ کا دام نرحمت آقا ہم سے بھول ہوئی کھو دی اپنی قدر و قیمت آقا ہم سے بھول ہوئی دیکھ ہماری آنکھ مچولی اپنے سینے اپنی گولی بھول گئے ہم درس اخوت آقا ہم سے بھول ہوئی بن گئے سیموں ذر کے بندے تن کے اجلے من کے گندے لٹ گئی ہم سے فقر کی دولت آقا ہم سے بھول ہوئی دنیا کے ٹھکرائے ہوئے ہیں تیری گلی میں آئے ہوئے کھول دے اب تو باب رحمت آقا ہم سے بھول ہوئی حضور مافی حضور مافی حضور مافی حضور مافی تو سانسی ڈکے آ جنہ کمات ہو حضور جی میں او کر گیا گناہاں دی دل دل دے اندر گل میں تھی کر اتر گیا تو ہاڑے حکمانو چھڑ کے آقا جیندہ کتے ہیں مر گیا حضور معافی خوشی بڑی علامہ اقبال علیہ الحماء نے محبوب علیہ السلام ایک جنگ میں اپنے خیمہ میں تشریف فرما تھے تو قبیلہ بنو تے کے سردار ہاتم تائی کی بیٹی قیدی ہو کر آئے تو آقا کہ جب سامنے اس کو لایا گیا تو حضور سے برداشت نہ ہو سکا کہ اس کا سر ننگا تھا اپنی چادر اتار کے اس کے سر پر ڈال دی کسی نے کہا حضور کافرہ ہے کہا بیٹی تو ہے نا اکوال نے اس واقعہ کو بیان کیا اور پھر کہتے ہیں مَا أَذَانْ خَاتُونِ تَعْرِيَا تُرِيب پیشِ اقوامِ جہاں بے چادرے حضور ہمارے سر سے بھی چادر اتر گئے مقابل میں بھی برہنا سا ہم میں بھی برہنا سا ہم بغداد مصل تقرید قصوہ شبرغان آزربائی جان کشمیر القدس ہمارے سروں سے بقار کی چادر اتر گئی ہے ان سوہانی گڑیوں کی وساطت سے اپنے آقا کو عرض کر آقا بے بتا بے بے ہمیں پتا ہے ہمیں یہ زبا کیوں ملی ہم نے تیری سنت سے منہ بوڑا ہماری نظریں مدینے سے ہٹ کر واشنگٹن کی طرف اٹھی خاصہ <تصفح> <تصفح> خاصا نے رسل وقت دعا ہے منہ سے حضور کی بارگاہ میں سلام پیش کرے کتنے گندے منہ مارے حضور کے خاکے چھاپنے والے ابھی زندہ ہیں حقا کیسے پیش ہو تیری بارگاہ ساتھیوں یہ تھوڑی سی زندگی کے پینتیس سال بیٹھ گئے مجھے نہیں پتا چلا کیسے گزر گئے کل کی کہانی لگتی ہے آئندہ پتا نہیں کتنے دن کتنی سانسیں کتنے سال اور مہینے ہم ایک دوسرے سے بچڑنے والے بہت تھوڑی مولاد ہے زندگی کی. یہ ساری زندگی جو بیٹ گئی وہ تو بیٹ گئی باقی زندگی نبی کے نام لگا تھا ساری زندگی حضور کے نام لگا تھا تمہارا حوصلہ نہ پڑے حضور کی سنت کو قتل کرنے کا کیسے حوصلہ پڑتا ہے تمہارا حوصلہ نہ پڑے نماز چھوڑنے کا جس کو جس میرے آقا نے اپنی آنکھوں کی ٹھنڈک قرار دیا نماز پڑو گے تو ٹھنڈ پڑے گی نا کیسے ہوسنا پڑتا ہے بھوکے رہ لے لیکن ایک لکما حرام کا اپنے اور اپنے بچوں کے پیٹ میں نہ جانے دیں کچی کلی میں گزارا کر ایک دوسرے سے بغض اور ہست نہ رکھے نفرتیں مٹا دیں اپنے حضور کی عمر سے پیار کریں میں آپ کے بچوں سے پیار کروں تو آپ کو پیارا لگوں گا نا آپ میرے بچوں سے پیار کریں تو آپ مجھے پیارے لگیں گے نا جب ہم حضور کی امت سے پیار کریں گے. نفرت نہ پھیلاؤ محبت پھیلاؤ پیار کرو حضور کی امت سے بچا لو جو جہنم میں گر رہی ہے امت اس کو بچاؤ جو نماز نہیں پڑھتا اس کے آگے ہاتھ جوڑ دو تبدے کرو منتیں کرو کھینچ کھینچ کے حضور کی چوکھٹ پھیلاؤ شفقت کرو حضور کی امت جو ہمیں کبھی نہیں بھولے پیدا ہوئے آج ہم جشن رہے حضور پیدا ہوئے تو لبوں پہ احلام میں تو آگیا ہوں اب میری امت کا کیا بنے گا میری امت جو مجھے دی جائے گی اس کی بخشش فرما ساری زندگی غاروں میں نکیلے پتھوں پہ پیشانی رکھ کے روتے رہے فضل میں عباس فرماتے جب آخری لبے حضور کو لہد میں اتارا گیا اللہ اکبر تو حضور کے ہونٹ ہل تھے میں نے کان قریب کیے سنو تو سہی کیا کہہ رہے ہیں لیکن جب کان قریب کیے تو لفظ یہ تھے اے اللہ میری امت کی مغفرت فرمانے آئے تو امت کا غم لے کے رہے تو امت کا غم کرتے رہے اور گئے تو امت کا غم کتنا پیارا نبی ہے ہم ساری زندگی کا ایک ایک لمحہ بھی نبی کے نام پہ لگا پھر بھی حق شکر ادا نہیں ہو سکتا کتنا بڑا احسان کیا میں پچھلے سے پچھلے جمع المبارک کو کیا تھا کہ بارہ نبیوں نے آرزو کی کہ ہم حضور کی امت سے ہوں ہم نے کوئی آرزو کی کوئی منت مانی بس آغوش مادر میں آئے ہمارے والد صاحب مسجد سے مولوی صاحب کو بلا لائے انہوں نے کان میں آ کے بشارت دی مبارک کو تو غلام بن کے آ رہا کتنا بڑا اعزاز ہے میرا اور آپ کا کہ ہم حضور کی امتی ہیں میرے ابا جی کرتے ہیں محمد جان جانا ہے پیغمبر ہو تو ایسا ہو رسولوں کی بشارت سے مبشر ہو تو ایسا ہو امر توقیر کا سب کو موکر ہو تو ایسا ہو کیا ہم کو غلام کا مقدر ہو تو ایسا ہو آج ہم اپنے مقدر پہ ناز کر رہے ہیں یہ جو جشن منایا جا رہا ہے چھوڑے یاد کی باتیں جو کہتے ہیں کیوں مناتے ہیں تو ان کو رہنے دن کے حال پہ انہیں پتہ ہی نہیں شب ہجر کی سختیاں کوئی اس سے آ کے پوچھے تیری راہ تکتے تکتے جس سے صبح ہو گئی ہے شام سے رات تک رہے شام سے گھر سے نکلے ہوئے سارے لوگ یہاں بیٹھے رات تک رہے کبھی تو پھیرا آئے گا کبھی تو سواری آئے گی ددوشی پر سلام علیکہ رسول اللہ یوں گمبد خزرہ کے سامنے بیٹھے ہوئے پورے ادب سے پوری عقیدت سے پوری دائیں بائیں سے بے خبر ہو کے اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں اور دل کا تعلق اپنے آقا سے جوڑ لے اور پڑھیں السلام تو سلام علیک رسول اللہ والا کاشفاب حبیبہ السلام تو سلامکیا رسولہ والا علی کا بہ شحاب کیا محبوب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ و علی آلک و صحابک یا حبیب اللہ الصلاۃ والسلام علیک یا رسول اللہ والا عالق صحاب قیا حبی والسلام اصلاۃ السلام رسول والا علی کا وا سحاب قیا محروب رلالمی اصلا تو سلامکیا اصولم لالا آلیکا و شہابکیا بیسلا تو ملکیا رسولہ والا آلیکا یا محمد تو بربی السلام تو السلام علیہ قیا رسول اللہ والا شہاب قیا حبی اللہ والسلام السلام علیک رسول اللہ سلام تلامیا حبی اب ہم لفظ ہیں بالکل قریب ہیں دس منٹ رہ گئے صرف بلکہ آٹھ منٹ تو پوری سوئی کے ساتھ ان لمحوں کی وساطت سے اپنے آقا و مولا کی حضور ہم نے سلام پیش کرنا ہے اس اعتقاد کے ساتھ حضور ہمارے سلام کو سن رہے ہیں کیونکہ حضور نے خود ارشاد فرمایا و آسما سلاتا محبت جو محبت کے ساتھ میرے اوپر سلام پڑھتے ہیں سلاد پڑھتے ہیں میں ان کے سلاد کو سنتا ہوں ان کے درود کو سنتا ہوں اور میں ان کو پہچانتا بھی ہوں تو پورے ان ہماک کے ساتھ پورے خوشو خضو کے ساتھ توازو ان کے ساتھ, کے ساتھ دائیں بائیں ساتھی تو کھڑے ہیں لیکن آپ اپنی دنیا میں مگن ہو جائیں اور اپنے آقا سے تعلق جوڑ لیں تو کچھ اشعار پڑے جائیں گے اس کے بعد جو ہی وقت ولادت ہوگا وہ وقت ولادت ہی سلام شروع کر دیا جائے گا اللہ تعالیٰ جل شان کے محبوب کی آمد کی خوشی میں اس توقع کے ساتھ کہ اللہ محبوب کی آمد کی خوشی میں ہمیں جہنم سے آزاد فرما تھا